سیدی حسن مرشدی و عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرش مرشد سے درخواست دے دوارا جا میں پت کے نا دے میری اس لاہی گوہ دے سادیاں جام الد دے میری اس کی بھی دعا دے میری سنان کی بھی دع دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے مجھ کو نفرت ہو سید وہ تاز اگر ماسی مجھ کو نفرت ماسیت سے روح کو میری ایسی دوا دے مجھ کو نفرت ہو ہر ماسیت سے دے میری سلاح کی دعا دے اپنی آگے سر میں کہ اپنی کام دے اپنی آئے سر میں کہ اگنیا میں سہلے مجھ کو ملا دے مجھ کو جگا دے جن کی نیند مجھ کو سلا دے پاگ غفلت سے مجھ کو جگا دے پاگ غفلت سے مجھ کو جگا دے ساتیاں جانے پت پلا دے میری لو جد سے مجھ کو ہے نی مالک اہل تپواں کرم سے بنا دے جگ سے مجھ کو ہے نی مالک اہل تپواں کرم اے میرے مالک ایسے تفوا کرم سے منا آ جاؤں میں پتلا لا دے میری سناؤ کی नंद मेरी یعنی دنیا کے پردیس میں وطن اخ... اصلی... آخرت کے وطن اصلی کا حضرت والا کا کمال تقوی ایک نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی گنی نہیں تھی کل حضرت والا نے بوجہ تقوی ان کو پاؤں دبانے کو منع فرما دیا تھا وہ حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت نہ کرنے سے انشاءاللہ شاء تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے احتیاطاً فیصلہ کیا کہ میرے نفس کو کوئی مزا نہ آ جائے جیسے کوئی عمارت گر جائے اور کھنڈر رہ جائے اور کھنڈر بزان حال کہہ رہا ہو کہ یہاں عمارت عظیم تھی تو اس کھنڈر کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جب گال داڑھی سے بھر جائے گا تو داڑھی سے دوست کی گاڑی ہو جاتی ہے اس وقت دیکھنے میں حرج نہیں اور جب تک اللہ کی دوستی میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت تک احتیاط کرو اور نہ دیکھو اس لیے احتیاط کرتا ہوں اللہ کے لیے دیکھتا ہوں اور اللہ کے لیے نہیں دیکھتا آنکھیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو وہاں دیکھتا ہوں جہاں منع فرما دیا وہاں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی توفیق کا شکر گزار ہوں جن کے گال بالکل صاف ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا نفس شرارت نہ کر جائے شرارت دل میں ہو سکتی ہے کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ زبان سے اظہار شرارت نہیں کر سکتا کیونکہ شیخ کو عزت کا بھی خیال ہوتا ہے اس لیے شیخ کوئی نامناسب حرکت تو نہیں کرے گا لیکن دل میں خیال آ سکتا ہے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے المتقی میں یہ سب باتیں حضرت والا نے ہم کو سکھانے کے لیے ورنہ اللہ والے تو بالکل پاک پاک ہوتے ہیں اور ان کے دل میں ہم قرمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے دل کو اللہ تعالی نے کیا پاکیز کی اور کیا تقوا نصیب فرمایا ہوتا ہے آہ لیکن دل میں خیال آ سکتا ہے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے المتقی المتقیق میں یا تقی شبہ متقی وہ ہے جو شبۂ گناہ سے بھی بچے نفس بہت ہی شریر ہے اس کے مکر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کا فضل خاص ہو ورنہ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے اور شریف لوگ نفس کی چال میں آ جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں دیکھتے ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں اگر خاص بات نہیں ہے تو دیکھتے کیوں ہو دیکھنا ہی دلیل ہے کہ خاص بات ہے اللہ کا پیارا بننے کا راستہ ارشاد فرمایا کہ جو بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی عطا ہے ہمارا کمال نہیں ہے کوئی تعلیف و تحریر ہو جائے یا اچھی تقریر ہو جائے یا اور کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اللہ کی عطا سمجھو اور ہماری ذاتی کرامت کیا ہے اور معاشیت کا سدور لہذا استغفار و توبہ کرو ہماری ذاتی کرامت کیا ہے خطا اور معاشیت کا صدور لہذا استغفار و توبہ کرو توبہ و استغفار سے درجہ بلند ہو جاتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بالکل گیا گزرا ہوں لیکن مایوس نہ ہو اللہ سے اگر توبہ و استغفار کر لے تو پہلے سے زیادہ اللہ کا پیارا اور مقرب ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان نمل مکمین مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہے افریقہ کے ہوں امریکہ کے ہوں مصر کے ہوں چاہے بنگلہ دیش کے ہوں کہیں کے بھی ہوں مسلمان سب بھائی بھائی ہیں بس یہاں ایمان شرط ہے صالحیت کی بھی قید نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ نیک مومن بھائی ہے اور گناہگار مسلمان بھائی نہیں اگر کوئی مومن گناہ میں مبتلا ہے تو وہ مریض ہے اور مریض پر رحم آنا چاہیے نہ. رحم آنا چاہیے نہ کہ اس سے نفرت کرو جو کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو مرض ہے گوہے وہ مریض ہے مریض پر رحم آنا چاہیے کوئی گناہ کرے تو اس پر رحم آنا چاہیے کیا مریض بھائی سے نفرت کرتے ہو اسی طرح گناہگار مسلمان بھائی کو حقیر مند سمجھو اللہ کے فضل سے تم نیک ہو اگر اللہ کا فضل ہٹ جائے تو بڑے بڑے نیک لوگ بدماشی میں مبتلا ہو جائیں اگر اللہ کی مدد ہٹ جائے تو کسی کی خیر نہیں ہے وہ آپ جنید بغدادی ہوں یا امام غزالی ہوں سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں جب تک اللہ کی رحمت رہتی ہے تب تک آدمی ولی اللہ اور صالح رہتا ہے اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو نفس امارہ غالب ہو جاتا ہے اس کی دلیل تم بس ہے, ہے نفس نہایت بدماش سراپا برائی ہے اللہ ماں رہی مربی مگر جس, جس پر اللہ کی رحمت رحمت ہو جائے وہی وہ بچ سکتا ہے علامہ آلوسی نے تفصیل روح المانی میں فرمایا کہ یہ ماں مصدریا زرفیہ زمانیہ ہے ایسی وقت رحمت عبدی یعنی جب تک اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائیں اور کسی وقت اپنا سایہ رحمت نہ ہٹائیں ورنہ خیر نہیں ہے نہ لمبا کرتا نہ گول ٹوپی نہ ایک مٹھی داڑھی کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو اس کے باوجود آدمی گناہ اور بدماشی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے دوستوں کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہر مومن کے سامنے پس جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمنین میرے عاشقوں کی شان یہ ہے کہ ہر مومن سے دب کر ملتے ہیں اپنے کو ہر مومن سے کم تک سمجھتے ہیں مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں عزتن پر صفت ہوتے ہیں یجاہدون سبیل اللہ اور اللہ کی محبت میں نفس کی بڑی سے بڑی خواہش بڑی سے بڑی ڈیمانڈ کو کچل دیتے ہیں مجال نہیں کہ وہ نفس کی ڈیمانڈ مان لے نفس گناہ پر کتنا ہی لالچ کرے وہ نفس کی گردن مروڑ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں ہر مشقت اٹھاتے ہیں گناہ چھوڑنے کا غم اللہ کے راستے کی مشقت ہے یہ غم اللہ کی محبت میں لکھا جائے گا اور میرے عاشقوں کی تیسری علامت ہے لا لاقافون کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے کسی مسلمان پر زیادتی ہو گئی فوراً اس سے معافی مانگ لو تاکہ قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ جاؤ دو حضرات جن کی کئی سال سے آپس میں بول چال بند تھی حضرت والا نے ان کی آپس میں صلح کرا دی اور دونوں گلے مل, مل لیے اس ملفوظ کے بعد دونوں حضرات مجلس میں موجود تھے مغرب کا وقت قریب تھا حضرت والا نے فرمایا کہ سب لوگ مسجد میں جائیں سوائے محمود اور ضیاء الرحمان کے جن کی میری خدمت کے لیے ضرورت پڑتی ہے اور میر صاحب دل کے مریض ہیں ان لوگوں کا یہاں رہنا جائز ہے باقی لوگوں کا رہنا اور مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں مسافر پر بھی جماعت واجب ہے ایک صاحب اپنے جوان بچوں کو دعا کے لیے حضرت والا کی خدمت میں لائے حضرت والا نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ایک دن سب کو مرنا ہے دیکھو دادا پر دادا سب مر گئے کہ نہیں بس سب کو اللہ کے پاس جانا ہے وہاں کی تیاری اور موت کو یاد رکھو ایک روز موت سے پالا پڑے گا دنیا چھوٹ جائے گی اگر اللہ بھی چھوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ تعالی مجھ کو اور میرے بچوں کو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ والا بنا دے بس جاؤ اللہ والے بن کے رہو دنیا میں بھی چین سے رہو آخرت میں بھی مزے اڑاؤ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 بندوں کو مایوس نہ کرو امید اور خوف کے درمیان میں رکھا کرو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر نالتی ہو جائے گناہ ہو جائے یعنی درد دل چھن جائے تو توبہ کر کے پھر واپس بلا لوشا اور بناتا بلند